باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس تنای سے ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حضرات گرامی قدم جس ہستی کو میں خطاب کے لیے دعوت دینے والا ہوں ایسی نابگائے روزگار ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ صدیوں تک تبصیلوں پر ناز کرتے ہیں رات گرامی قدر عالم با عمل یہ لفا نہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق یہ نقابت نہیں کر رہا میں بالکل مینوان وہ لفظ کہہ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں عالم باعمل عمل سوکھی باصفا یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد فضل احمد چشتی دامت مالی کو اپنے کتاب علی سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں آپ سے میں نے یہ دیکھنا ہے آپ کتنی محبت کرتے ہیں اس محبت کا اظہار آپ نے نعرہ ہار تقریر اور سالس میں دکھانا ہے نعرہ نعرہ نعرہ تکبیر اللہ بسم الله من الشيطان والوجيم بسم الله الرحمن الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصدون على النبي <تصفيق> يا, <أسنى. تصفيق> يا أيها الذين آمنوا يصدوا عليه وسلموا تسليما وہ سب کو سلام ہو اللہ والسلام علی dad ba شرف ہوا <ویع> ہے اللہ شام بخور رحیم کریم سنیا کوئی خوبی ویس کے کام کر پائے لیکن حقیقت ہو رہے تھے کہ خوبی کی عطا وہ کون سی خوبی کی وجہ سے خوبی اصائے خوبی کون سی خوبی کی وجہ سے خوبی بھی تو ایک کرم ہے حقیقت یہ ہے خوبی دیکھ کر وہ کرم نہیں کرتا کریمی اپنی کو دیکھ کر کرم کرتا ذات کا مقتضا ہے خود ذات جو کریم ہے اپنے کرم نو خوبی ہوگی نہ کرم کرے سونی وسطر زمین بھی فصل نرباد کر کے خوش شان کریمی کا واسطہ دے آنے سڈا کچھ نہ اپنی شان کریمی دیکھ کے سامنے مختصر وقت کے اندر موجود اس کے جناب نال مخاطب رہا پہلی مت جناب نے سننا موضوع اعلان کئی مقامات نے کیان آ میں وہ ہے سنکاری اور عقل مندی میں فرق آپ چار زندہ باد کس تی دی کس تی دی زندہ باد سبحان اللہ فنکاری عقل مندی ہو رہی فنکاری سمجھ آئی نہیں دونوں کا فرق خلاصہ نفے اور نقصان خیر اور شرط سمجھنا پھر اپنا دوسرے دا نفع کرنا اور نفع سوچنا یا اپنے نقصان دوسرے کا نفا سوچ لینا پہلے نفع اور زر کو سمجھنا خیر اور شر کو سمجھنا پھر اپنا بھی فائدہ کرنا دوسرے کا بھی فائدہ کرنا یا اپنے آپ نقصان دے کے دوسرے کا فائدہ کر دینا یہ دی لوگ دی اپنا نقصان نرر کر کے دوسرے کا نفا کر دینا دی اپنے آپ شر تو بچا دوسرے نو بچا یا اپنے آپ کی جان کی بازی لا کے اپنے پہ نقصان کر کے دوسرے نو نفع او پہنچا شر کو بچا لینا وہ شر کو بچا لیں, لیں. عملی طور سے بھاوے بچا سکے بھاوے نہ بچا سکے کم از کم ذہنے ہوئی ہوگی سوچے ہی ہوئی ہوگی جی میں سونے حسین وغیرہ اے اقل مندی یہ کی ہے اقل مندی اقل مندی فنکاری کی دوسرے کا نقصان کر لینا تباہی کر لین دوسرے کا گاٹا کر لینا اپنے محض ماہ وقتی بکتی دنیاوی فائدے دی وجہ سے چالاکی شاستری مکاری کے نال بھی اگلے پتا نہیں لگا میں سال آیا پنڈ کا پنڈ میں چٹ چو بنا لیا اس اللہ نو اقل مان چلا کے مکار ہے دگا باز بے ہے اللہ درجے کیوں کہ زمانہ سدائے ہے جدونی مکاری کرنی دل으러... <تصفح> <سفح> نقصان دسایا فرمائی اجکل عجیب ہوا چل رہی جسے نہیں سوچتا محفوظ کر حفاظت اور نگرانی کرتا الٹا دن بے بکو کے سدڑ اللہ کلام کردی ایس جہان کی بے وقوفی حفیظ جلندری دس گیا وہ فرماندے نے جہاں مگروں نے کا اقلی مندی نام رکھا ہے جہاں مکرور آگا اقلی مندی نام رکھا ہے جہاں جو رو جبا ارے بھائی داوے کتاب دع سمجھ آ گیا عقل مندی ہو رہے فرکاری فرکاری کو عقل مندی سمجھنا بے وقوفی اور یہ حالت ہے ہماقت ہم بیا رحم السلام اولیاء اولیا عقل مند ہوں ایار، مکار فنکار نہیں جگہ ہر طرح کے بہروپی یہ بیروپیے جڑے وہ مرنا یہ فنکار ایار، مکار انہوں اقل مند نہیں بزرگا فرمایا اقل بڑے قالر بہتر تو بوٹا درج رسی بن دے دن بجے کلوتا رہے <تصفح> <سؤال> مطلب ادھر ادھر نقصان نہ کرے تو اقل کا مطلب اللہ تعالی دی طرفوں عطا کردہ ایسی قوت اور روشنی اور رو جس دے نار بندہ کسی تو خاکا جائے چلو جی نقصان نفا نہیں دے سکتا کرے اللہ تبارک مسالہ سمجھو ذرا اللہ روح رکھی دل کہنے یا دل دا محل عقل دماغت رکھا رو کر دس لگا اقل بندی کدو آئی فنکاری آجاری شاستری چلاکیے کدو <تصفح> آ <تصفح> اللہ ایک نفس ایک عقل ایک دلحان اللہ اللہ اللہ تعالی نے اقل دل کا بنایا چوکی دار نقس بنایا دل کا چورانے لے اقل کا تقریبا ساری نونی ہونی سنا سواد ہر جملہ ان شاء اللہ اللہ تعالی نے نفسور اقل بنایا چوکیدار دل اپنا گھر مارفت آشک آحبت آرد آ جتھے مارفت ایڈیا ہی آ جے ساری سمجھ آ चौकीदार अकल नोर अकलमंद कदों बन है। फनकार कदों बन जो अकल लग जा قسمت اللہ نہ اقبال نے زبان چھنا اقبال کے ساتھ رہے بان اکلی اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسپاں میں لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے اللہ اس شرے نے مفہوم اور کئی مطلب میں دعوے دلیل پیش کیا بولوں اقل دل کا کی پاسوان کی جوکی دار آخیا نا سکھا چنگا چوکیداری اقل بھی رہنی چاہیے لیکن ہر وی چوکیدار چوکیدار بھی نہ آ جی آگے چل کے بیان کریکن ایک سابق ہو گیا اقل چوکیدار اور پاس بان ہے کہ دل داد چور باہور چور باہو چورمان اللہ پڑے پڑھا پڑھا سو نا کے آہ جاپوں پلتا یالم فازن ہویوں پر طالب موسیقا بیانتا حقیقت گھو اے اقل کدو چور تو آزاد دل کا چوکیدار سہی بنتا آزاد ہو جل پہ اندر اکل باما علم یعنی علم ہر نسے نقصان نو جانتا ہے ہر خیر ہوں اسل لب نہیں کدو لب نہیں کو بھی پان لگا چند جب آ جب بجلی بن گئی پاور پلانٹ اتو بنی اگ تقسیم ہونی شروع ہو گئی اللہ شریف اکل کو جدو اس دن دل لگتا ہے اسکت عقل انسان چور تو ٹوٹ ہے اس وہداہ شریک مولا دا بندہ عقل مند بن لے عقل کلو آپ ایک ارکلے کلی ہے ایک اکلے جیل جی اکلے جی ہوا حصہ کس وہ ملتا اقل دا راہ بر رب بن گئے دل کا راہ بن گئے اکل کا راہ بردا بنیا تو نہیں فرمائی اکل چوکی دار دل مالک کی مارفت اس کے اندر آتے نے حقیق اصل سمجھا دل اقل اللہ... کی سبحان آ رہی بولو نا اکل کی چوکیدار چوکیدار ان دل کی حفاظت کرنی ہے اگر होा छ अगर इनी सोच सही हो जाए तो चौकीदार घर में बचा छवजो नहीं फरमाई लेकिन इतना ग्रूड अकल जी शायद चोर तू कट दिए اللہ تاکہ عقل چور نہ لڑے وہ محبت عشق کی دولت جدو بھائی عشق کی دولت محبت کی دولت جدو مل جائے اس لیے عقل نفس کو کٹیا ج غلام دل کا بن جانا نہیں فرمائی سلم بال فرما فرما ہے اکلو دلو نگاہ مرش دے او بلی ہے سبحان اللہ دلو نرش پہ ولی ہے اسکلی عشق نہ ہو تو سلودی بت کے فرما اقل ساہ پاؤں نی سوچ نیشک سدھے راہ پاؤں اے محبت عشق دی دولت جدو آ جاوے. پھر اقل چوکیدار چور تو کٹیا اللہ لیکن اکلکنا کم کرنا ہے دل ایسنا دس دلا تھی لگ جہی دل چوکیدار ہے نا ہاں میں آتا اکل چوکیدار ہے نا اشک ہے نا یہ ہر چیز اچھا توجہ دست عشق اللہ تعالیٰ نے ہر شہر عشق تو کوئی توجہ آل عشق تو کوئی شاید خالی <تصفيق> نہیں سائنسدان کسی نے کہا کہ بینا تمہیں کشش سکل ہے ساری چیز چکتی ہولی کتاب روسی کسی سائنسدان نے کہا تعینات میں کشش سکل ہے شکیل <متحدث> اور بھاری ہوئی میں سے یار تحقیق کے فقیر لوگ یہ کہ ضرور ہے भारी शाय होली छिक लगी पहाड़ बंद छिक लगा ग छिप के थले च दी, दी नहीं हकीकत बच्चों हो रहा असर वह तवज्जो जरा असा वह पहाड़ अपने अल छिक की बजाय بابے فرید جیسا ایک ایسا کمزور بیٹھا ہے کہ جڑا جگنا کمزور ہوتا یا میںکان سو می سبحان جنوب کلندر اقبال نے اپنا مرشد منیا مولا رو مسنوی والا مشہور فکیر مولا روم آ فرم بولا روپ فرمے نے راہ رشلا پشیا آگ بچ بات مشی آمد مت موہی چرخ اللہ کمزور بھی دے دے ساتا بکی پاؤ نہیں برباری سجنا شا شکتی پہاڑ ساری چیزاں چھک دیا گڈیاں چکد آشق چکا ہے لکھاں لکھا پہنچ جانے نے وہ قدم معلوم ہوا کشش کسی شہری دل چشکی کشش <سؤال> نہ کر کے سبحان اللہ اگر اشارہ کرے آسمانو جن زمین پہ سبحان اللہ سورج چنگلی ہے اے وجہ نہیں کہ اے بدنی ہو گیا ہے اندر محل ہو گیا ہر جو ہے دانگ <to> <twein> <Donharki> <Boyan>, <hlaska> <hlaska> شیر ہے شیر بالکل سیاح بندوئی اگر عشق نہ ہوں نہ آسمان کھلوا نہ زمین خلو گل ہے فرنا دل عشق کرا شو لے اللہ جے کو کسے جب تسے شہ حقیقت سوچے گا اس شہ شہر جن نے اپنا کمال اللہ لہذا اس کمال والے سے جلد وہ عقل کے صحیح رہبری کرے بلو لے جانے اس واسط و نفس نہ عشق دل کا پیار محبت پھر دنیا تباد ہو دل برباد ہو جنیا آباد ہونی ہو دل آباد ہونا بزرگ فرما دینے دنیا برباد ہو جاوے پر ایک دل برباد نہ ہوئے کیونکہ دنیا بدلتی رہتی ہے خود اس لانے میں ہمارا تبدیلی کھڑی ہے نقصان فکڑے نے جہان کیوں اے بدل گئی پیچھے دلیل رکھے گا یہ لاؤ جا بدل تو پا گے فری سرکار جدو بچہ فوج ہوا بچہ فا تو فرما جناد پڑھ کے دفنا جید تو سوا کسی زندہ باد زندہباد <سبحان> بندیا دل چوکیدار دل کا چوکیدار اکلتی اقل نفس کو کٹیا جائے بندہ جو ہے بندہ کلبن بنتا جدو چو چور نفس کو کٹیا جاوے اور کیوں نفس منگ لان <costumes> <wwsystem> <mim frompancer seeds> <boys> رکل میں مخلوق میں اپنا بلو ہے کل کا علاج کرنا نبسایا چوری کر نبسا کیا فلا نہیں شہد آیا فلانی شہد آیا ہر لذیذ چیز دے مگر اس ظالم نے بندے نو ہلاکتوں پایا ہوں اگر چ سارے زمانے لا جائے مکار آخ فنکار آخ شاقر آخ شیطان آکل مند نہیں ہو سکتا عقل مند تو ہی ہوگا جب اپنے آپ چیل سو مگر ملین جی عزت خراب نہ کرے اپنی جا جی غلام ہو نوکر اس کے باوجود آخر میں جیل <سؤال> چرابا جا سکنا جن میں احسان کی یہ نقصان نہیں دے سکتا چمڑا جی میں یادتی ہوں سبحان اللہ برباد نفے نقصان نمجن والا میں پہلو کر گیا اکلے کو اللہ ہے یا کوکل دا حصہ لے لے اللہ فرمان اللہ بنتا ہے اپنے کلو بھی پیچھے فنا کر سکتا ہے اپنے آپ کی سوچنا ہے جو راہبری ہے میں وہ چلانا گا سبحان اللہ پرکاری کی جلندر اقبال فرما دارو ہے اج کل اقبال نے کو لفظ بولیا اقبال فرما خود بند خدا بندر کے ساتھ بندے کدر جائے کہ سلطانی بھی ااری ہے درویشی بھی ایاری فرمائی کرالا کلو دولت لا بچا شیر ربانی اللہ تعالی شیر ربانی سرکار کا مرید سکھنی عاشق ہو گیا سے سکھ پاس ہوتا لگا سکھ چلا گیا رات ہوئی پروادہ کھلیا میں تو نظر ماری دیکھ لگی چار پائی بہتر سکھ مالی پہ نس گیا اگلے دن تیسرے دن اگو جمعہ شریف آ گیا میاں جمع پڑھنا چاہتے آیا کرو میں فکیر کور سکھ نہیں بنے زند آباد تیرا نام چی بند ہر کوئی کر سونے میں آپ فرما نے میری ایک شرط میں جو آخا وہ کرنا پہن ہے اگر کرم والی فرماؤ خلاف ہے شریعت ناخر صاحب نے فرمایا امتحان ہے جو مرضی میں آخر فرما نے ہم سائیں گھر سونا پیا وہ بھی چوری گیا سرکار نے جا اتھے ہی چل رکھنا سی مر چکا یہی کالے واسطے سی آ فرما نے لیا ہمسایا بنیا اس گھر کا میم جی نظر میں اس گھر چور پیڑ میں ہم سائ حق ادال کر فائدہ کیسا بھی پچاوا وہ کلا تو پچ جا نقصان تو بچ اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ہے اچھی بولو صبح سمجھنا بھی سمجھ آئی سمجھو سبحان نگر لیا چور یقل مکار مکار ہو. سبحان اللہ ہمار مکار گیا روشنی بہتری ہو گئے بند سو فٹ لیکن فنکار مکارا آج ہو گیا, گیا وہ ہے او تو. سبحان محمد پاک اللہ پھر اس اکل کو آہا آخر آپ ہی نقصان تو بچایا دوسرے نو ہی بچایا اس تیسرے نو ہی بچا دیا یہ اکلمندی سجنا रात में शास्त्र बना देना होरे अकलमंद बना देना होरे बेशक बेशक हामे सुदादार दाक अच्छा इधर देखो कोई एक है शर्म सच में तो हाज मुंहने वाला किसी की कोख है <शार्थ. laughs> एक है <शार्थ. laughs> शर्मना शर फसल फातल शर कर शरारत शरारती बन की फातर So be so بندے پتا ہی نہیںزت میں سونے نبی دیا گھر سبحان اللہ خصوصا سیدہ پاک اما آئشہ جو۔ سبحان اللہ کر کے شر کو پچ جانا ایک لانا سیو کی شر نو جاننا شرارتی بن کی شرون جاننا شرارتی بنان کی شاخ سمجھو پہلا پہلا خات دوسرا آکا والا ہے پہلا سات دوسرا شہر ہے, کیوں؟ تو جانتا ہے نہ آپ کو جانتا ہے جلنا جاؤں تیسرا جا نا شرارتوں کی خطر یہ آخری بے بکو فرمائی جنو آخ فنکار آخر فنکار مکار اکبال فرما ہے جیسے جھے اقبال فرما ہے اکل ایار ہے سو بنا لے ہے اکل ایار ہے سو بنا لیتی ہے بلا مطلب مطلب میرا اقبال فرما چاہتا ہے اقل جدو رلتی ہے نا وہ چور درجن کی سرکار سو بھیس بنا لیتی جسے دیکھا بھائی سیدا ہوتا ہے سارا کسے لے پیر بن جان کس لیے مریض بن جان کس لے عشک چاہیے اکل والا آخرشک وہ عشق والا آخر کلی دکھے یار چیز بال فرما ہے عقل ایار ہے سو بھی بنا لکل ایار ہے سو بھیج بنا لیتی ہے عشق پہ چارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حقیق ہر جانا ہر کسی رام جانا اکلے یار کرتا فنکاری یاد کر چور نال روی کھڑی اکل سونے سدیق وہ جا جاتا جدو صحابہ نے آخیا اپنا روک لسام لشکر روک لالات <سلام> <سلام> ہلاک <سلام> خراب <سلام> نے ہزور دیات دیا اڈیا نڑ کے دوڑنا اس لشکر روانہ کیتا رسول ل اگو بکر اس سرکار ہوتیجہ نکل سارے اک لیا ایار ہار گئی سرکار جلندر اقبال ہے کروے سنگرام اقبال گل کر گیا فرمانا اللہ اقبال فرمانا پید زمانے حاضر کا انسان زمانے حاضر کا انسان عشق نہ پہلو میں کرد سورت مہار افل کو تال فرمان نظر کر نہ سکا ڈھنے والا ستاروں کی अपने گاہ ہوں دو اپنے ہتکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی حکمت کے بیچ میں الجا اج کے زمانے کش کے کول ہے نہیں اکل سک بن گیا وہ کٹ ہے اکلے پریشان اکل بھی پرشان کبھی فلانی شاید کدی فلانی شاید کلب سے منگ سے تلاش اندر سپ نہیں بننا پہ ہے کونی اقل بننی پیمانے ستارا ستارا گزرگانا تو لب کا پڑتا نے ح کہتا سورج کیجیبا چانجو ہے زندگی دی رات نو چان کب ملتا ہے <تصفح> زندگی رات مل گیا سبحان اللہ جنا جو نور نہ ہوئے صرف فنکاریاں چلا دیا کر اقل مندی نہیں لیا جلو اقل مندیاں نہ ہو بیشکینارے سبحان اللہ سبحان اللہ اذکاری ہو رہا ماشاءاللہ عقل مندے اللہ واہ اللہ اللہ عقل مند دا غلام ہاں آمین آمین صلاحتی ہونا ہو رہا عقل مند ہونا ہاں